جی کا شیماو لمبیاں جنا دن جنم دن سفا سن اور سنگی مکمل کروایا ہے اور اس مکمل دین کی اتباع اور بےندی کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اے ایمان اسلام پوری طرح سے مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروینہ کرو یقیناً اسی طرح سے ہیں نظر کا جو کچھ تمہارے رنگ کی طرف سے حاضر کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیا کی پیروی نہ کرو کڑی لمبا نظر کام بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو پھر وہ لوگ جو اللہ عب العالمین کے احکامات میں سے کچھ مانتے اور کچھ کا انکار کرتے ہیں عورت چاہے ان کے بارے میں سرمایا اقاطی واہ کتابی اور تخت کو رونا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو یاد رکھنا سنا جزا پا کا دنیا وہ یومر سیاحتی تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی جزا اور اس کا بدلہ کیا ہے دنیا میں صرف اور صرف اس کو رسوائی ملے گی اور قیامت کے دن جو رد و نیلا ارشد ان کو سخت ترین عذاب سے دو کیا جائے گا ما اور جو تم عام کرتے ہو اللہ کو تعالیٰ اس سے غافر نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وکیم حاضر ہوئی تو اس کی وضاحت اس کی تفصیل اس کی تشریح اور تفصیل وہ امام الانبیاء جناب حقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قو کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے صحابہ اللہ مجمعین کی تربیت کر گئی پر اسی لیے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے فضا خالہ اور اپنی کالائیوں میں کافی فیمش ہوں آپ کے حق کی قسم یہ اس وقت تک مبمن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے واہن لڑائی جھگڑوں میں معاملات میں آپ کو اپنا حاکم اور فیصل تسلیم نہ کریں تمہارا یہ بھی لوگ اس کی فا ہے ماں پا رہی کہا پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کسی قسم کا کوئی حرج کوئی تنگی محسوس نہ کریں کوئی اس تسلیم آ اور اسے دل و جان سے مان لیں اس کے آگے سرے تسلیم خاں کر لیں یعنی محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو محض مان لینا بلکہ ماننا ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ ماننا ہے تو ملا یقینی ادوسی ماں با بھائی کا جو غریبہ نل کے قریب سب واہ رہی وسط نے متحمت کیا ہے جو فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فادر کروایا ہے اس کو مانے اور مانتے ہوئے اس کے بے خوش ہوں دن میں گٹل اور تنگی اور حرد نہ ہو پھر یہ لوگ مومے ہوں گے اگر مان تو لے لیکن ان کا دل اس فیصلے پر اس میں نہ ہو یہ مومے تم بنا یشیبی اسی ہا جن مان پا بھائی کا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کان صرف رسول جب اللہ اور اس کا رسول صلی کا علیہ وسلم کسی کام کا کوئی فیصلہ کر دیں کوئی ایک چہت متعین کر دیں تو کسی بھی محمد مرد یا محمد عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے ایک تو ہے کہ شریعت کسی کام کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دے یا کام کرنے کا طریقہ کار متحد نہ کرے بلکہ فری ہیں دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب شریعت کسی چیز کے بارے میں کوئی لائن دے دے, دے تو آپ کر دے پھر کوئی اپنا اختیار اس میں استعمال کرے یہ کسی ممن بومن یا ممنا کے شاید شان نہیں اب مثال کے طور پہ آپ ناس کو ہی لے لیجیے اس میں شریعت نے یہی یہ بتایا کہ آپ نے بٹر کے کہاں لگانے گلا کیسا رکھنا ہے بازو کتنے انداز کے کوئی پسندید نہیں ایک بنیادی اصول والا کر دیا ہے لاسا یووانی سو آدی گمبانی شاہ ہم نے بات کو پر راز کیا ہے جو تمہاری سدر کوشی کرتا ہے اور تمہارے لیے واعد مینت ہے یعنی شریعت ایسا لباس چاہتی ہے جس سے انسان کا جسم چھپ جائے سک جائے جسم کے آغاز وہ اس میں نمایاں نہ ہو جسم کا اہمار اونچ نیچ اس سے نظر نہ آتی وہ محسوس نہ ہوتی ہو بس یہ چیز چاہیے شریر کو اب آپ نے اس کے کی اندر کیا کیا, کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے اس کی سلائی کے لیے اس کو استعمال کرنے کے اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں گائیڈ لائن دیتی ہے پھر آپ وہاں سے آگے پیچھے دائن دائنگ ہو سکتے پتا کے طور پر گرو کرنا ہے شریعت نے آپ کو طریقہ سافٹ سلایا ہے کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں پھر گولی کرنی ہے پھر ناک میں پانی چلانا یہ ساری ترقی ہے اب کوئی تھے اور پہلے ہاتھ دھوئے پھر باؤں دھو لے اور پھر بازو دھو پھر چیلا دھو لے پھر سزا مساق کر لے وہ تو نہیں ہوگا شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو اس نے آگے پیچھے کی کیا ہے جب میں شریعت نے کھلی چھوٹ دی ہے وہاں آپ کی مرضی ہے لیکن اللہ کی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کسی کام کا کوئی فیصلہ ہو جائے کہ یہ ایسے کرنا ہے تو کسی مومن اور مومنا کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کام اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور محبتوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے سے چلنے لگے نو بندی جی ماتا ولہ جس جانب اس کا منہ آئے گا ہم اسے اسی جانب دیر دے دیں گے وہ سی جہنم اور پھر آ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ ساتھ مسیحا اور وہ بہت بری دوڑنے کی جگہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ لانے اور ضروری ہے کسی مسلمان آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ اب عالمی کی اطاعت ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی آنی اطاع اص اللہ جس نے میری اطاع کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی وہ من آفانی فقط اب اللہ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی پھر آگے بھی فرمایا فقر اصنی جس نے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاع کی وقت ابیر خاندان کنبے قبیلے یا کسی کمپنی کا سربراہ جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اپنے متعلقہ معاملات میں اس کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے من فقط افانی جس نے ابیر کی اٹاج کی گویا اس نے میری اٹاج کی ومن امیر فقد افانی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت فرما برداری یہ اللہ سبحانہ خیال ہوا کی اطاعت اور فرما برداری رضی اللہ عنہ ایک کہا لعن اللہ, اللہ تعالی ان عورتوں پر لعنت کرے جو چہرے پہ داغ لگواتی ہیں تل وغیرہ بناتی ہیں اس طرح آج کل وہ ایک نیا ہی ٹرینڈ سے لگا ہے وہ ٹیو بنوانے والا कभी कहीं کبھی کہیں کبھی کہیں یہ کام کرنے والے کروانے والے اسی طرح بال کو کھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی اس پر اللہ کی के چہرے کے بال بعضوں کے بلڈنگوں کے سب کے بعد مختلف جگہوں سے اللہ کی لعنت کو وطفا حسن المحیہ بھی خط اللہ اور حسن کی خاطر اپنے دانتوں کو باریک کرنے والی المحیہ بھی خط اللہ جو اللہ تعالی کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک پیدا کردہ جسم کو بالکل ان پر اللہ تعالی کی لائن اور تعالیٰ عنہ کی یہ بات بنی اسد کی ایک عورت جس کا نام ان میں یعقوب تھا اس تک یہ بات پہنچی جی وہ آئی کہتی ہے بالا گا نئی انا کا لائن مجھے جی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے سنا سنا قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے اسی طرح فرماتے ہیں صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پرواہ ہے کہ جب میں اس پر لعنت کر رہا ہوں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے وہ وفی کسا بلّہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان عورتوں پر لاگت کی ہے یہ اللہ کی کتاب میں موجود کہتی ہے میں نے مشق کے دو قدروں کے درمیان جو کچھ بھی ہے یعنی نصاری کتاب اللہ مکمل قرآن میں نے پڑھا ہے ماتا خوب جو بات آپ کر رہے ہیں وہ مجھے قرآن میں تو نہیں ملی اس طرح کی اور تو کہتی, فرماتے ہیں لَئن اگر غور سے پڑھتی تو تجھے قرآن میں یہ بات مل جاتی اما فرق ہے کیا نے یہ بات نہیں پڑھی ماں رسول کا تمہیں جو چیز جی رسول اللہ علیہ وسلم دے اسے دے دو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ فالت کہتی ہے کیوں نہیں؟ ہاں یہ آئے تو میں نے پڑھی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں سلیم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے اور ایسا کرنے والیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانت کی ہے تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑک کی تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کی ہے اس کو لینا یہ لازم اور ضروری ہے اس پر حمل پیدا ہونا اس کو قبول کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی بات کو لیا جائے اب عورت ہی نا امیہ کو کہتی ہے سر اور اہلا کا یہ پہلو میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر والے بھی ایسے کرتے ہیں یعنی چہرے کے بال موسنا تل وغیرہ چہرے میں بھرنا دانتوں کو باری کرنا جن پر آپ نے ڈانس کی ہے یہ کام آپ کے گھر والے بھی کرتے ہیں آپ کی بیوی کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے ہیں خود ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہو گئی تھی ایک ذہن بن جاتا ہے نا کہ اس وقت معاشرے میں سارے یہ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے کرتے ہو تو اس ذہنیت کی وجہ سے اس نے یہ بات کہڑی انہوں نے کہا کیا جاتے تھے لیکن اس کو ایسا کچھ نظر نہ آیا فطارا فرماتے ہیں لوکار کی ماں جا اگر وہ ایسے ہوتی یعنی یہ کام کرنے والی جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنا کاموں کو سر انجام دینے والی وہ ہمارے ساتھ کبھی نہ رہتی یعنی میں اس کو اپنے نکاح میں کبھی نہ رکھتی اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے رمضان کا مہینہ تھا لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ایک جگہ ہے اس کا نام ہے قرار البین وہاں تک پہنچے تو لوگوں کے لیے روزہ رکھنے میں قدرے مشقت ہونے لگی سفر پہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دہڑا یا پانی کا ایک پیالہ منگوایا فارا فار اپنے ہاتھ میں پکڑا اسے بلند کیا ہتار لوگوں نے دیکھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پی لیا یہ روایت میں وضاحت ہے کہ یہ اصل کے بعد کا وقت تھا یعنی افطاری میں بھی تھوڑا ہی وقت باقی تھا لیکن چونکہ اللہ نے رخصت دی ہے مسافر کو روزہ افطار کرنے کی روزہ انہوں نے رکھ لیا اب مشکل پیش آ رہی تھی کمزوری پیدا ہونے کا بچہ تھا غزلے کے لیے جا رہے ہیں روزہ افطار کر کا اور لوگوں کو دکھا کے افطار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی دیکھیں اور افطار کریں سب سے جا رہی جب آپ نے روزہ افطار کر لیا تو کچھ دیر بعد آپ کو اترا دی گئی <فَاما> نہ اللہ اللہ یہی لوگ نا فرمان ہیں یہی لوگ نا فرمان ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ نافرمانی ہی قرار پائے گی ہاں وہ روزہ رکھنے کے معاملے میں ہی ہو روات کا مہینہ ہے روزہ فرض ہے رکھا ہوا ہے اور اس گاڑی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے اثر کے بعد گرمیوں کے دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت ہوتا ہو جہاں اتنا وقت گزار لیا تیرہ چودہ گھنٹے گزر گئے روزے کی حالت باقی دو تین گھنٹے کیا ہیں گزر گئے لیکن اس کے باوجود آپ نے افطار کیا اور لوگوں کو افطار کرنے کا کہا تو جنہوں نے افطار نہیں کیا فرمایا اولا نکل رسا تو یہ نافرمان لوگ ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا صحابۂ جرام رجمائی بڑھ چڑھ کے کیا کرتے تھے آج کل ہمارے ہاں تو بڑا عجیب قسم کا ذہن پایا جاتا ہے کہ بہت ساری سنتیں بہت ساری سنتیں دیشت. انہیں صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کون سا فل تھا سنت ہی ہے نا کار تو سباب ہے نہ توڑو تو گناہ تو نہیں چھوڑ دو بہت سی سنتوں کو ایسے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کی طرف نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کے لیے آپ ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں سے آپ کے آگے کم از کم ڈیڑھ فٹ اونچی کوئی چیز ہو ستون ہو دیوار ہو کوئی چیز نہ ملتی تو آپ سفاق سفر کے دوران اون کو بٹھا کے اسے سترا بنا کے نماز پڑھتے کبھی نیزا اپنے آگے گاڑ لیتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کہا ہے ہاں کبھی آپ نے ایک آج مرتبہ سترے کے بھی نماز آپ کی ہے کہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھیں امر پر آسانی کر دیں گے اب ہمارے ہاں کیا حال ہے سترا کون سا فرض ہے لہذا اس کا اہتمام کرنا ہی نہیں نمازی قدرات آگے جگہ موجود ہوتی ہے بلکہ بس افاقات آگے اگلی سخت میں نماز پڑھنے والا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد اب اس کو سنتیں نواف پڑھنے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے پیچھے چلا جائے گا سدھرے کے قریب ہونے کی بجائے اور زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں کیوں فرض نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی طریقہ کار اپنایا ہے خر و فرض نہیں ہے اس کو اپنانا وہ خیر ہی خیر ہے اور جو چیز سنت ہوتی ہے اس کا یہ ضرور ہے کہ اگر بندہ کبھی اس کو ترک کر دے تو اس کے ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کو ہمیشہ ہی ترک کیے رکھے تو اس میں بھی گناہ ہوتا ہے ایک سنت ہے اس کو وہ ہمیشہ کے لیے ہی قرض کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے کون سا قرض ہے تو اس پر بھی اس کی بات پرس ہو سکتی ہے اس لیے صحابی کے رام رضوان الباغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل کو دیکھتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے آج کل لوگوں نے ایک اور تبدیلی بنائی ہوئی ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کیا تھا یہ کام ڈبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا تھا تو جو کام آپ نے بطور عبادت کیے ہیں اس کو تو ہم کہیں گے کہ سنت اور مسنون اور جو عادت آپ نے کام کیے ہیں وہ کام بس آدت ہے ایک کلچر ہے رواج ہے معاشرہ ہے یا انسانی ضرورت ہے بس اس میں اتباع ضروری ہے لیکن یہ تقسیم انتہائی خطرناک تقسیم ہے اس کا نتیجہ بے عملی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی حادث کا انکار یہ تقسیم انکار حدیث کا دروازہ کھولنے والی ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے ہر عمل نے وہ مقتدا پیشوا ہیں وہ اس واقعہ ہے رد کا نارا صنفی وسول اللہ اس وقت جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے نبی کریم علیہ وسلم نے اس وقان ہے اور کسی بھی معاملے میں آئی ڈیل उसके اس کے لیے رسول کریم سلوم ہو رہی وسلم کی رات اسی لیے ربی کریم سلوما ہو رہی وسلمت کی خوراک آپ کے دباغ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے میں ہر چیز میں صحابہِ کرام رضوا علیہ بدن آپ آب کی ابتدا کیا کرتے ہیں. جی چھ کہتے ہیں کہ میں نے رضی اللہ احبل عنہ سے کہا الرحمن یہ عبد اللہ اور عنہ کی کوئی اور استعمال ہوگا میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے دیکھا ہے جو اور لوگ نہیں کرتے کہتے ہیں بنا یہ اپنا جرئی وہ کون سے چار کام ہیں کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ بیت اللہ کا طبق کرتے ہیں تو صرف ربن یمانی جو ہیں دو کنارے ان کو ہی آپ بات لگاتے ہیں چھوتے ہیں دوسری طرف والے بیت اللہ کے کنارے کا آپ اجترام نہیں کرتے وہ ارسٹی جان اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سب کی جوتے پہنتے ہیں انیا دیا یعنی چمڑے کے جوتے جن کے اوپر بار نہ چمڑے سے بار اتار کے جو جوتے بنائے جاتے ہیں آج کل ہمارے یہاں زیادہ تر جوتے ایسے ہی ہیں لیکن پہلے وہ بالوں والے جوتے بھی ہوتے تھے اور بغیر بالوں کے بھی اور سب کا ہوں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زردی کے ساتھ زرد رنگ کے ساتھ داڑھی رنگتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں لوگ تو چاند دیکھتے ہی تربیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ یوم تربی یعنی آٹھ دولا تک تلبیہ نہیں کہتے اس کے بعد آپ تلبیہ شروع کرتے ہیں اللہ رضی اللہ کہتے ہیں عمل پہلی بات کہ میں صرف دو رکن جمانیوں کا ہی اشترام کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو رکنوں کے علاوہ دو کناروں کے علاوہ اور کسی کا اشترام کرتے نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ بڑا تھا پہلے وہ جو حکیم ہے چھوٹی سی منڈیر کی تھی بنائی ہوئی یہ جگہ بیت اللہ کا حصہ تھی وہ قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر نو نوئی تو ان کے پاس حلال کمائی کام ہوگی تو جتنا حلال مال سے بیت اللہ تعمیر ہو سکا اتنا انہوں نے تعمیر کیا اور باقی جگہ وہ چھوٹی سی منڈیر بنا کر حقیق بنا کر چھوڑ دی حقیقت میں وہ حصہ بھی بیت اللہ کے اندر شامل دی تو جو اس کے کنارے اصل بنا بنا اثر بنیاد پر ہیں بنیادی ابراہیمی پر ہیں صرف ان کا ہی اختلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے پھر جب مکہ پتا ہوا تو آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کے اس کو ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر دوں لیکن قوم اب یہ بیچا ریت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئی ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مسلمان بیت اللہ کو خام ہاں خاص گرا رہے اس کے بعد عبداللہ بن عبد اللہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حکومت قائم کی تھی مکہ میں تو انہوں نے بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم کر دیا تھا حسیم والی جگہ بھی اندر شامل کر دی بعد میں حجاج بن یوسف نے جب کامیابی حاصل کر لی فتح کر لیا تو پھر دوبارہ اس نے بیت اللہ کو اسی ساگتا بنیادوں پر بنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس کو پھر بعد میں پتا چلا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی نے ایسا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بات پھر اس کو افسوس کہ نہیں اب نہیں کچھ اللہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا وہ حجاج جمن یوسف کی تعلیم آج تک قائم ہے بیت اللہ بہرحال یہ وجہ تھی کہ سن کہانی کو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے دوسرے دو ارکان دو کناروں کو نہیں چھوٹے تھے اس لیے میں بھی نہیں چھوٹا اور جو رہ گئی جوتوں کی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جوتا پہنتے ہوئے دیکھا ہے جس پر بال نہیں ہوتے تھے وہ اور جو زردی والی بات ہے تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زردی کے ساتھ اپنی گاڑی رگتے دیکھا ہے تو انا کا بھی تھا تو اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں زرد خطاب لگاؤں ہوں اکثر اہلان اور جو آخری بات ہے تربیہ کی فَإنِّي آرَى رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حتى تب گاری تھا اور میں نے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کہتے ہوئے نہیں دیکھا اس وقت تک جب تک آپ کی اونٹ نے آپ کو لے کر چل نہ دے اب دیکھیے جوتا بالوں والا یا بغیر بالوں کے عام طور پھر لوگ اس کو کہتے ادن آپ نے ایسا کیا ہے اس کا عبادات کے ساتھ کیا سم لیکن ارجوبا ہند نے عمر ربی اللہ صحلہ ہندو وہ جوتا پہنتے ہیں جس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا داڑھی جگنی ہے رنگ وہ اختیار کیا جو ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا یعنی ایک ایک کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے طریقۂ کی اتباع اسی طرح نافر کہتے ہیں میں نے عبد اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو سبھی علا بڑی اونٹ بچھا کے اسے سترا بنا کے اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں بھائی جو نبی مسئلے پہاڑوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح بن سلام رضی اللہ یبال اڈو ان کے بارے میں یزید بن کہتے ہیں میں سلام ال اخبار اور یبہ الحو کے ساتھ تھا وہ اس ستور کے پاس نماز پڑھتے تھے جو مشرق کے پاس ہے میں نے کہا اے ابو مسلم یہ سلام اخبا اور یبا تعالی اح کی دھی ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے اسی ستور کے پاس آپ نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ستور کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح مروان ابن حکم وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر ہوا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اچے چمنوں سے منع کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کی پابندی لگائی تھی لیکن اس کو ختم کر دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی نہیں لگائی تھی لیکن ویسے حجے ثبوتوں سے منع کرتے تھے کہ لوگ صرف حج کریں حج کر کے چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے پھر دوبارہ آئیں تاکہ کعبے میں رونق لگی رہے صرف یہ مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے منع کرتے ہیں ہی نام انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا کر دیا کہا لقبری کا بھی عمرہ صرف اچھا دن کہ اللہ نے حاضرہ دونوں کے لیے حاضر ہوں اور کہتے ہیں ماں تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے اور کی وجہ سے چھوڑنے والا نہیں اب دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ارے سنتی میری اور میرے خلاف راشدین کی سنت کو لازم پکڑو لیکن خلاف راشدین میں سے بھی کوئی ایسی بات کہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں, نہیں مانی جائے سعید الحمد المرہ خاشل امرا دونوں کا تربیت کہا جی کا تو کسی نے کہا آپ کے والدیں گرانی تو اس کرتے ہیں کہتے ہیں امر ابی الب ام اور رسول اللہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ تو سمن کی اتباع کی جائے گی حج اور بڑا اکٹھا کرنے سے منع کرنا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اسی طرح سیدنا سہیدنا خبر ہوتا عنہ حجری اسمد کے پاس آئے حجری اسمل کو گھسا دیا اور کہا ان کا اجرن ڈاکٹو کرتا ہے تو ایک پتھر ہے تو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دیتا ہے رسلم رخ ماقبل اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوگا کہ وہ تجھے گوسا دے رہے ہیں ما قبل نہ کبھی تجھے گوسا نہ دیتا یعنی حضرت اسمد کو مخاطر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تجھے گوسا اس لیے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوسا دیا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تیرا اختلاف کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا اختلاع کبھی نہ کرتا یعنی بوسا دینا یا دور سے اشارہ کر دینا تو بہرحال صحابۂ کے رام رضوام اللہ علیہ اجمعین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقہ کار کو خوب کوشش کر کے تلاش کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بارے میں سنت کیا ہے اور پھر پرن کرتے اور وہ کسی بھی معاملے میں ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار ہے صحیح بخاری میں ایک انس بن الصب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی چاندی تو کچھ ہی عرصے میں لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کا نہیں چاندی کی لوگوں نے دیکھا انگوٹھیاں بنوا لی پہن لی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اتار کے پہن لی فارا لوگوں کو پتا چلا انہوں نے اتنی انگوٹھی اتاری اور نہ پہننے کا سوال نہ اتارنے کا سوال جیسا دیکھا کرتے ہوئے ویسا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں جوتے پہن کر جیبلیلے امین آتے ہیں خبر دیتے ہیں کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے نماز کے دوران ہی آپ اتار دیتے ہیں پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ دیکھتے ہیں وہ بھی سارے نہیں جوتے اتار دیتے ہیں نماز کے بعد پوچھتے ہیں آپ نے جوتے کیوں اتارے کہا جی ہم نے آپ کو دیکھا اتارتے ہوئے ہم نے بھی اتار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام مجھے جگریب نے خبر دی تھی کہ جوتوں کے نیچے کچھ گندگی لگی ہوئی ہے میں نے اس لیے اتارے لہذا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ اپنے جوتے دیکھے اگر صاف ہیں تو ان میں نماز پڑھ لے صاف نہیں ہے تو اس کو ربر کے صاف کر لے اور اس کے جوتوں سے بھی ایک نماز ادا کر لے اس وقت اکثر نظارے جوتوں سے بیٹی ادا ہوا کرتی تھی ساجد میں یہ اتنی صفائی ستھرائی اور اس طرح کا انتظام نہیں تھا کچی مسلم نہیں ہوتی تھی اور مٹی پر ہی لوگ سیدا کیا کرتے تھے تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار پر عمل کرنے کا آلن ہے صحابہ کے رام بزمان اللہ کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ویسے ہی کرنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کی اور جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے